لا لها قضاء اذن عليهم من كل محترم بھائی اور بزرگو اللہ جل جلاله جب کسی قوم قبیلے یا کسی ملک والوں کو عزت دینا چاہتے تھے انہیں کامیابی سے ہم کنار کرنا چاہتے تھے ان میں ایک محنت کرنے والا آتا ان میں ایک نبی اور اصول آتا جو انہیں پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جانے کی محنت کرتا گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے جان توڑ محنت کرتا اس کی محنت سے ایک طبقہ جو اس کی آواز پہ لگے کہتا وہ اللہ کے نزدیک عزت پاتے دنیا میں آخرت میں اور جو اس دعوت سے ٹکڑاتے تھے اللہ جل جلال انہیں حالات اور برباد فرماتے تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں عبد الآباد کے لیے اور انبیاء علیہ السلام اسی وقت آتے ہیں جب انسانیت غلط راستوں پہ چل کر اپنی آفرت کو بگاڑ بیٹھتی ہے اور یقین کی مایا ضائع ہو جاتی ہے اور یقین غلط چیزوں پہ چلا جاتا ہے حالانکہ یقین کامل یقین صادق وہ نعمت ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصلو اللہ عز سن لو اللہ تعالی نے یقین اور عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں بنائی اللہ سے یقین اور عافیت مانگا کرو جب انسانیت کا یقین ملتا تھا اور چیزوں پر آ جاتا آفرت کو بھلا بیٹھتے اور مالک کائنات کو بھلا بیٹھتے اور دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں سے یقین جم جاتا اس وقت اللہ کی طرف سے رسول آتا اور وہ انہیں اللہ کی طرف کو بلاتا جن چیزوں کو اور جن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ دنیا کے اطباب کو خدا اور علاح بنا کے چل رہے ہوتے تھے اس کے مقابل میں اللہ کا نبی اللہ کی طرف کو بھارتا نہ سب سے پہلے رسول کی دعوت ان کی قوم میں گونج رہی ہے کہ کیا ہوا تمہیں میں تمہیں ایسے رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور ایسے رب سے تمہارا تعارف کروا رہا ہوں اگر اس کی طرف کو جھکو اور سے اوخار تو تمہارے اوپر بارشیں آئیں گی موسلا دھار باغات لگائے گا وہ اللہ تمہارے لیے کھیتیاں اگائے گا تمہارے لیے مال دے گا تمہیں اولاد دے گا تمہیں جس نے تمہیں وجود بخشا وہ تمہیں یہ ساری چیزیں دینے پر کیسے قاضر نہیں المترو کئی فخلا اللہ وجال القمر اثیم نور وجال شمس سے راجا دیکھتے نہیں میں اس اللہ کا ہوں جس نے زمین آسمان کو اوپر تلے بنایا اور آسمان کر زمین کے بیچ میں سورج اور چاند کو چمکایا سورج دن کو لاتا ہے اور چاند رات کو روشن کرتا ہے جو اللہ اس نظام کو چلا سکتا ہے تمہاری ضرورتوں کا بھی کفیل ہے وہ اللہ جس نے تمہیں زمین مٹی سے پیدا کیا وہ اللہ عمت کو من الرد نباتا تم میں اس اللہ کا دائر ہوں جس نے تمہیں مٹی سے بنایا زمین سے نکالا زمین میں لوٹائے گا اور پھر وہیں سے نکالے گا آئل یا ولید بن میرا یا میاں بن خلف ان تینوں میں سے کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہاتھ میں پرانی سی ہڈی پرانی بوسیدہ بالدہ ہڈی آپ کے سامنے یوں کیا کہا تو کیا کہتا ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا غلیہ رمیم یہ سیدہ اور بالیدہ ہے اور اسے یوں مسئلہ مسئلہ اور یوں ہوا میں اڑا دیا اسے کیسے زندہ کرے گا اسے کیسے زندہ کرے گا حضور نے فرمایا میرا رب اس کے ذرات کو جمع کر کے اسے بھی زندہ کرے گا تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں جہنم میں ڈالے گا اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو اتارا کہ کہو اس سے علیم اس سے کہیے یہ کہ ہمیں مثالیں دیتا ہے اپنی خلقت کو کھول گیا جب ہم نے اسے ادم سے وجود بخشا جس رب نے سے اس کو وجود دیا وہ یہ رب زمین کے ذراخ میں سے جمع کر کے اسے کھڑا بھی کرے گا زندہ بھی کرے گا اٹھائے گا بھی صحیح اللہ پاس کی طرف انبیاء کی دعوت چلتی ہے اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ جن چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں وہ ان سے نکلنا نہیں چاہتے خواہشات کو قربان نہیں کرنا چاہتے اور اس کے مقابلے میں انبیاء انتہائی شقت کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی رحمت کے ساتھ راتوں کو روتے ہوئے اور دن میں پھرتے ہوئے اب بھی اندو تو قوم لوگ نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا یا اللہ میں تو دن رات پھرتا رہا اور لوگوں کے سلوک سے وہ بدل نہیں ہوتے لوگوں کے سلوک سے ان کی ہمت پست نہیں پڑتی ان لما دارو تو آزادی وسط یا بہر پر ہارا تم میں عالم سلحم افراد سہارا اللہ میں جب انہیں پکارتا کہ ان کا بھلا ہو جائے تو انہیں معاف کر دے انہیں ان کی بخشش کر دے وہ, وہ کانوں میں انگلیاں دیتے منہ کو ڈھانپ لیتے اور اس سے بھاگتے اور دور ہوتے چلے جاتے لیکن پھر بھی میں انہیں مجموعہ میں جا کے پکارتا رہا ایک ایک کو ملتا رہا مجموعہ میں جاتا رہا افراد سے ملا اقوام سے ملا سب سے ملتا رہا انبیاء کی دعوت اللہ کے امر کی وجہ سے ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کر اور نتائج سے متاثر ہو کر نہیں ہوتی اللہ کا امر ان کے لیے محرک ہوتا ہے اس لیے وہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ پاک کے یہاں بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب وہ آ جاتا ہے پھر نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے اس بھیل کو اللہ دیتے ہیں اللہ پاک آجز نہیں پکڑنا چاہیں تو آنکھ کی آن میں پکڑ لیں لگی مکر الف کیا جو مکر دنیا میں کر رہے ہیں اور برائیاں میں پھنسے ہوئے ہیں کیا وہ اس بات سے امن میں ہیں کہ زمین کو حکم دوں اور زمین انہیں نگل جائے اور انہیں زمین میں دھسا دوں اور یا من اعظم لا يشعرون یا واہ جن پہ اداب کو برتا ہوں کہ خبر بھی نہ ہو اور میرا اداب بھائی اور انے حرات کو برباد کر دے اللہ اجتنی ولا کا تن اللہا عن ما يعمل الظالمون یہ مت سمجھو کہ اللہ پاک ظالم سے ظالم سے غاصل ہے بے شک اس کی نگاہ ہے وہ کڑی نگاہ ہے لیکن وہ ٹھیر دیتا ہے ان ما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الابصار مقطعين مقنعيرهوتهم لا یا <هَوَا> ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن تک اس نے راس رستے کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے جب وہ دن آئے گا آنکھیں پھٹی ہوں گی دل اڑے اڑے ہوں گے اور حیران پریشان پھرتے ہوں گے آج کوئی کوئی بھاگ نہیں سکتا کل لا لاوار کہاں بھاگے عین المفر کوئی فرار کی یومنا چاہو بھاگ نہیں سکتے چھپنا چاہو چھپ نہیں سکتے اور ایک کو تعلیم و کبیر ذات کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا جو آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے اور دل کے چھپے پھیلوں کو جانتا ہے یہ عالم خاط اللہ سب سے سرور اور سامنے وہ عالم ہوگا القیوم بڑوں بڑوں کے چہرے آج اس حی القیوم ذات کے سامنے پست اور دلیل ہوں گے وہ خوش الرحمانی سلا تسما اللہ اور آوازیں پست ہوں گی سوائے خسر خسر قدموں کی کے اللہ کی حیبت اور جلال کی وجہ سے کوئی دم نہیں مار سکے کسی کو آج ہمت نہیں کہ اللہ باپ کے سامنے بول سکے یہ اللہ کا نظام ہے کہ انبیاء بھیجتے ہیں کہ سمجھاؤ میرے کو سمجھاؤ میرے بندوں کو اس وقت سے ڈر جائیں جو وقت اللہ کے ہاں ایک مقرر ہے اور جس دن اللہ نے پکڑنا ہے اور ساری چیزوں کو سامنے لا کے کھولا جائے گا اور کامیابی اور ناکامی کا اعلان کیا جائے گا دنیا کی کامیابی کو زوال ہے اور دنیا کی ناکامی کو زوال ہے کامیابی کا وہ دن ہے جب اس کو سامنے اللہ کے کھڑا کیا جائے گا اور ایک طرف اس کا میزان ہے اور وہ دوسری طرف جبرائیل کھڑے ہیں اور اس کی نیکیوں کو تولا جا رہا ہے آج اگر اس کی نیکی بڑھتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام یا ایک دوسرا فرشتہ اعلان کرے گا اب نہ فلان ابنا فلان سوازین ہوں سائید افستا ہوں ابدا فلاں ابن فلاں آج اس کے وزن بوجھل ہوئے یہ ایسا کامیاب اب کبھی ناکام نہیں ہوگا اس اعلان کے سنتے ہی اللہ کی طرف سے فرمان ہوگا میرے بندے کو عزت کا تاج پہناؤ درامد کا جنت کا جوڑا پہناؤ جب وہ جنت کا رواج پہنے گا اور سرد جنت کا تاج رکھے گا جس کے ستر کنارے ہوں گے ہر کنارے میں ایک سرخ یاپوت ہوگا ایک یاپوت دنیا میں رکھا جائے تو مشرق اور مغرب شمال اور جنوب اس کی روشنی سے لا علی مسروڑا اب جو ہی سر پہ رکھے گا تاج اور پہنے گا جوڑا اس کا قد اٹھا کے ساتھ ہاتھ اونچا کر دیا جائے گا میدان مشرق سے ہی یہ سات ہاتھ پہ آ جائیں گے اور یہ چہرہ چمکتا ہوا یگ اللہ علی مسرورا خوش خوش یہ واپس لوٹے گا ہاں او مکرا وہ کتابیا تو حسابیا آؤ پڑھو میں کامیاب ہو چکا ہوں مجھے یقین تھا کہ حساب کتاب دینا ہے اور مجھے آج کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ پاک نے ایک دن موقع رہا ہے. یہ کامیاب ہے اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا اسے دنیا کی کوئی طاقت اب شرمندہ نہیں کر سکتی ناکام نہیں کر سکتی یہ ہمیشہ کا کامیاب اور ناکام ہونے والا ہے قل ان القاسرین الذین خسروا ان و اہلیہم یوم القیامة لہم علا تالک هو القسران المبین لہم من فوت غلل من النار ومن تحت غلل ذالک یحویف اللہ بعبادہ یا عباد فتحون ان سے کہیے کہ اصل ناکام ہو ہیں جو کل کو قیامت کے دن کھلے ناکام ہوں گے اپنے اہل کے ساتھ ان کے اوپر آت کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے آت کے پردے ہوں گے یہ وہ ناکامی ہے جس سے تمہارا اللہ۔ ڈراتا ہے اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ لایا جائے گا جس کے عمال کو توڑا جائے گا خفت موازی وزن ہلکے ہو گئے فرشتہ اعلان کرے گا ان فلاں اپنا فلاں اب خفت موازی نو وہ شک یا شخل اپن لا فلاں فلاں فلان کا بیٹا ناکام ہوا وزن ہلکے پڑے آج کے بعد کبھی کامیاب نہیں ہوگا یہ ہمیشہ کا برباد ہو گیا اور اس کے ناکامی کی موڑ فوقت ہو گئی ایسے کوئی دنیا کی طاقت کامیابی سے نہیں بدل سکتی اللہ فرمائے گے پہناؤ اس پت پکس کو جہنم کی سرکنوں کا تاج اور تارکول کا تارکول کا لباس پہناؤ تارکول کا لباس لایا جائے اور سرکڑوں کا تاج رکھا جائے گا ساٹھ بات کا ہوگا سیاہ کالا اس کا رنگ ہوگا اور جب یہ واپس لوٹے گا تو اس کی بدگو کے فوکے سے آئے محشر پریشان ہوں گے کون ہے تو بد سب کو پریشان کیا سب کو پریشان کیا اس کی ناکامی کو ساری کائنات دیکھی اس کی کامیابی کو سب نے دیکھا اس کی ناکامی کو سب دیکھیں گی جائیں یو وی خوشیا عامت ناصبا فصلہ من تسکام اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو زلیلے ہوئے ویران ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے بجو ہوئی نا مت الفا روبیا کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنی محنت کی وجہ سے وہ صرف باحقن مسترہ ہوئے مسکراتے ہوئے پر رونق چہرے ہوں گے اور کچھ چہرے برباد کچھ چہرے برباد حالات دنیا کی محنت آج سامنے آ رہی ہے میرے بھائی اور دوستو انبیاء امبیا نہیں مسلوافت تسلیمات دنیا سکھانے پڑھانے نہیں آتے انبیاء آخرت کو بتلانے کے لیے آتے ہیں اور انبیاء آخرت کی زندگی کو کھولتے ہیں اور اللہ کی ذات علی سے جوڑتے ہیں کہ یہ سارا کائنات کا نقشہ اللہ فاض کے امر سے ٹکا ہوا ہے اسی سے تعلق کو بٹھاؤ اسی سے جوڑ کو بٹھاؤ وہی سارے کاموں کو کرنے والا جس نے سات زمین آسمان بنائے آدم خلقت السماوات ارد ولم آئے ابن آدم میں نے سات زمین آسمان بنائے اور میں تھکا نہیں مابسنا ملو ہو ذرا تھکاوٹ نہیں ہوئی رحیف اشوک ہو میرے بندے تجھے دو وقت کا کھانا کھلانا مجھے تھکا سکتا ہے جب میں زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تجھے دو وقت کا کھانا کھلا کے میں کیسے تھک سکتا ہوں میں تیرے رسک کا کفیل ہو چکا ہوں مت اپنے آپ کو تھکا حضور نے فرمایا رخ کہا جبریل نے مجھے کہا ہے کوئی روخ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا جب تک اپنے رزق کو مکمل نہ کر اللہ پاک رزاق ہے وہاں سے رزق آتا ہے رزق جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اوپر آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اوپر آسمانوں میں ہے یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے زمین آسمان کو چھا ہوا ہے ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے ان نہ وہی حدیم اور غفور ذات ہے اگر زمین آسمان کی لگام کو چھوڑ دے تو یہ ریزا ریزا ہو جائے ہمارے ہمارے گنا کی وجہ سے تبادر نمی وہ تنشق العرد و تفر الجوال و حدا انداؤز الرحمان گردا اللہ فرما زمین بھرنے کو ہوتی ہے پہاڑ پھٹنے کو ہوتے ہیں اور آسمان ٹوٹنے کو ہو جاتا ہے میری ذات علی کا شریف جاتا ہے تو اللہ جو تھام لیتا ہے اور تو مخلوق میں جوش آتا ہے انسان کی انسان کی لافرمانیوں کو دیکھ کر میرے بھائیوں اور دوستو سمندروں میں جوش آتا ہے ماں میں اللہ ان یغرق اپنا آدم کوئی دن ایسا نہیں سمندر پہ آتا جب وہ اپنے اللہ سے یہ نہ پوچھتا ہو اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے فرمانوں کو نگل جاؤں موجے اٹھتی ہیں اور اللہ سے پوچھتی ہیں اے اللہ اجازت دے ہم ان کو نگل جائیں دستا دن فری انہیں ہو زمین کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دیجیے تیرے نا فرمانوں کو کھڑے کھڑے اپنے اندر پھنسا دو میرے ملائی کا فرشتوں میں جوش اُستا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں اجازت ہوگا و کہ ہم اسے ابھی دنیا میں دنیا میں اس سے ہلاک کریں اور دنیا میں اس کے عذاب کو اس پر جلدی لے آئے وہ کریم ذات وہ رحیم ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے رحمتی غذبی میری رحمت میرے غضب پہ چھائی ہوئی ہے فرماتے ان کان نقت کو فشان کم تم نے پیدا کیا ہے یہ تمہاری مخلوق ہے بولو اسے انکان آتی اگر یہ میری مخلوق میرا بندہ زمینی مجھے اب میرے بندے کو چھو دو میں سے ہٹ جاؤ ان اتانی نہارن پویل تو ہوں میں اطالی عل قبول اگر دن میں کبھی اسے توبہ کا خیال آیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا اگر کبھی رات میں اسے توبہ کا اور میری طرف کو لوٹنے کا خیال آ تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا من آگما کرا مجھ سے بڑھ کے کون سخی ہے اور مجھ سے بڑھ کے کون دینے والا ہے میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کروں ہوں قیامت کے دن ایک نیکی کم بڑھے گی جا نیکی تلاش کر کے لاؤ اور وہ, وہ ہے جو محفر المرخ میں ہی ابھی ہے صاحب ہی وہ بنی ہے آج بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں بیٹی سے باپ بیٹے سے دوست دوست سے اور کہے گا اے اللہ مجھے بچا لے اور میری جڑ پر میری جگہ پر میرے بچوں کو جہنم میں ڈال میری بیوی کو جہنم میں ڈال میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال میری برادری کو جہنم میں ڈال ساری دنیا کو جلت میں ڈال دے مجھے بچا د یب المجرم لو من جو بمبی بنی ہے میرے بچے و صاحب و آخری میرا بھائی میری بیوی اور حصیلت علتی جو بھی میرا قبیلہ جو مجھے دیتا تھا امن فی الد جمیا اور یہ ساری کے انسان یہ اللہ داخ ڈال دو جہنم نے مجھے بچا تم میون جی ہے کل نہیں بچ سکتے آج وہ دن ہے لا سکرو واضر تم کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جاؤ نیکی تلاش کرو الا کر رہا, رہا ہے کوئی نہیں دیتا کے پرشان. ایک آدمی ملے گا کیا بات ہے میں کیا بتاؤں ایک نیکی کم پڑ رہی ہےش خوش یا مجھے نیکی مل گئی میں لے آیا ارے کہاں سے لایا ہے وہ فلاں آدمی نے بھی بلا لا اسے بلایا جائے گا کیوں دی یہ نیکی اور اس کے لیے آیا تھا میرے کس کام ایک تھی اس کے کام آئے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کیا چاہتا ہے ان انتپور اجور امنی تو اس سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے من آگنی جوڑا مجھ سے بڑھ کے کون سخی ہو سکتا ہے تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا یہ اس کی رحمت ہے کہ زمین آسمان کا نظام چل رہا ہے آسمانوں کو اس نے تھاما زمینوں کو اس نے روکا پہاڑوں کو اس نے روکا سمندروں کو اس نے روکا ہواؤں کو اس نے قابو کیا سارے زمین آسمان کے نقشے کو وہی تھام کے چل رہا ہے امبیا رہی مسلمان تسلیمات اس کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ جو سارے نظام پہ حاوی ہے اور سارے نظام کو چلا رہا ہے وہ آج نہیں ہے اس کی قدرت بڑی زبردست ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا اور اگر ہم نے اس کے حکموں کو مان لیا اور اس کے طریقوں اس کے بتائے ہوئے یا حکام پر آ گئے تو دنیا میں کامیاب حفاظت ہوگی تربیت ہوگی عزت ملے گی ساری چیزیں اللہ پاک تفیل بنے گا اللہ کی طرف دوڑ کے وہ اس کے ہاتھ میں ہے نظام یا لم لمبالب کاما جو میرے بندے میں نے تو یہ کل کا مکلف نہیں کیا کل آئے گی نہیں آئے گی کون جانے حضور نے فرمایا الدنیا سلاثت ایام دنیا تین دن ہے یوم متا ماں کمین شئی ایک دن چلا گیا اس میں سے کچھ باقی نہیں یوم و ان لا سدری انت سدری کو ہو ایک کل آنے والی خبر نہیں ملے گی نہیں ملے گی یومن ایک وہ دن جس میں میں اور آپ کر رہے ہیں غنیمت جان یہی ایک دن ہو لم و تعارف کا بعمل ہو کل کی روزی کا مت سوال میں نے کل کا مکلف نہیں کیا سلاطف کل کی روزی کا سوال مت کر انی لم کرنی لمح سمن آتاانی میں اپنے نافرمانوں کو نہیں بھولتا میں تمہیں کیسے بھول سکتا المتین قوت المتین غلبے والا طاقت والا سارے نظام اس کے ہاتھ ہے جس کے فرشتے اتنے بڑے بڑے کہ ویاح بل اور شرط کا فوق انسانیہ اش کے تھامنے والے آٹھ فرشتے جس کی کان کی لو سے لے کر گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کا ہے اللہ کے ایک امر سے وجود میں آئے میکا فرشتہ جس کے ذمہ روزیوں کا نظام ہے ساتوں سمندروں کا پانی اٹھا کے اس کے سر پہ مارا جائے ایک قطرہ زمین پر نہیں گرے گا جیسے ہمارے سر پہ ایک چلو پانی رکھا جائے وہ بھی لڑک جائے ساتوں سمندروں کا پانی میکائیل کے سر میں ڈالا جائے ایک قطرہ زمین پہ نہیں آئے گا میکائیل جو اتنا عظیم اس کا بنانے والے کی عظمت کا احاطہ کون کر سکتا ہے لا رک الابصار وہ وید ریکل ابسار وہ الفیف الخبیر یہ وہ ذات ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے وہ برائے القرآل مسلم و تسلیمات اللہ پاک کیادی کے دائی ہوتے ہیں کہ یہ سارا نقشہ جو ہمیں نظر آتا ہے جو نظر نہیں آتا جو ہاتھ میں ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہے جو پرائے ہاتھ میں جو دشمن کے ہاتھ میں جو میرے آپ کے ہاتھ میں یہ سارے کا سارا اللہ پاک کے امر کا محتاج ہے اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گی اس سے وہ نہیں ہوگا جو میں اور آپ چاہیں جب وہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس سے ختم نہیں کر سکتی جب اس کی حفاظت کا امر اترتا ہے موسا علیہ السلام کی والدہ سے کہہ دیا گھبراہٹ خوف مت خا میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں اسے تیری گود میں لوٹاؤں گا اور اسے میں رسول بناؤں گا تو اسے دے سمندر میں اور بتلایا جب تو سمندر میں ڈالے گی کسی کا دشمن پکڑے گا یا خود و ادو ادو ان نے موسا پہ بات کو چھپایا نہیں کہ یہ کہاں جائے گا اسے فراؤن پکڑے گا اللہ فراؤن پکڑے گا تو حفاظت کیسے ہوگی جس سے بچانا چاہتی اسی کی گود میں پہنچے گا اے اللہ حفاظت کیسے ہوگی اللہ وعدہ کرتے ہیں میں حفیظ میں حفیظ تو بال جسے سرام کی تال کے اپنے حفاظت کے عمل کو اتارا اور پالتے دکھایا ہے اور فرام کے خزانے سے چھپائی جا رہے ہیں بچوں کو قتل کرنے کے لیے موز علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اسی خزانے سے موس علیہ السلام کی والدہ وظیفہ حاصل کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پرشتے یہ اللہ کی حفاظت جب اتر آئی تو ساری دنیا کی طاقت مل کر شرام کی ساری طاقت مل کر موس علیہ السلام کو کوئی گزلٹ نہ پہنچاتے اگر اللہ ابا حفاظت کو ہٹا لیتے ہیں تو ساری دنیا کے افباہ مل کر اس کو بچا نہیں سکتے ہیں. ساری دنیا آج ہو جاتی ہے اللہ کی حفاظت کا عمل آ گیا پہلے اللہ نے حفاظت کی ہوئی تھی اب اللہ نے حفاظت پاکستان کا بہت بڑا بادشاہ حضرت ارسلان تین لاکھ کی فوج کے ساتھ جن کی فضا کو چلتا ہے اور رات شام کو یلے پر کھڑا اپنے لشکر کو دیکھ کر کہتا ہے آج دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے اگلے دن ایک ایک سپاہی کو بلوایا کرے دار کو بلوایا اس سے کوئی بات کی اس نے اس سے جواب دیا غصہ آیا اس کو قتل کرنے کے لیے اٹھا پہلے تیر جوڑا بڑا تیر انداز مانا جاتا تھا تیر وہ تو اللہ اس کی حفاظت کر چکے تھے تیر خطا ہو گیا سامنے کھڑا ہوا تیر خطا ہو گیا تھا تیزی سے چلا اپنی آبا جو اوپر شاہی لباس تھا وہ گاؤں میں جو اٹکا پلٹ کے گرا سی نے کہا جانتی جا رہی ہے اس کا تو نہ کروں کنجر نکالا سی میں اتار دیا دس ہزار مسلح تلواریں اس کے چاروں طرف کڑی اٹھا کے بستر پر ڈالا گیا بلایا اپنے مشورے والوں کو کہا دیکھو میں تم دو باتیں کہتا ہوں مجھے کسی اللہ والے نے کہا تھا کبھی اپنے اوپر فخر نہ کرنا اپنے کو بڑا مت سمجھنا اور دشمن کو آخر نہ سمجھنا میں کل ٹیلے پہ کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ آج دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے آج اللہ نے مجھے دکھلایا کہ جس سے بڑی بھی ایک طاقت ہے جو دس ہزار تلواروں میں تجھے ختم کروا سکتی ہے جب اس کی حفاظت آتی ہے کوئی اس کو کوئی بزن نہیں پہنچا سکتی جب وہ ہدایت دینے پہ آ جائے کوئی اسے بڑا نہیں کر یا احبازی کل لکمن حیدر آپ میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو میں ہدایت دینے والا میرے پاس ہدایت کے خزانے ہیں ہدایت مجھ سے مانگو میں ہدایت دوں کل لوکم آرم اللہ کسو تو سب ننگے ہو جسے میں کپڑے پہناؤں گا وہ کپڑے پہنے گا مجھ سے مانگو میں کپڑے دوں گا کل لکم جاٮٔم اللہ من ازم تو ہوں ہو میں کھانا کھلانے والا ہوں مجھ ساری کائنات مل کر اس کے سرما دردار ہو اس کی عزت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ساری کائنات مل کر اس کی نا فرمان بنی اس کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں یا عبادی لو ان کم وہ ان سک وہ جن کم اور دوسرے رواج میں وہ رب تک وہ یاد سکم کانو اعلیٰ زیادہ ملک کی شیا میرے بندو اور جناز زندہ مردہ بوڑھے جان اولین آخرین سب مستقل بن جاؤ میرے ملک میں ذرہ برابر ذاتی نہیں کر سکتی تم سب پہلے وہ آخرکم اور آخری وہ جنکم تمہاری جنات وہ انسکم تمہارے انسان وہ تمہارے زندہ وہ تمہارے مردہ وہ رقک ہوں تمہارے نوجوان وہ یادسکم تمہارے بوڑھے کانوں تم سب میرے نا ہو جاؤ میرے ملک میں ضرور برابر کوئی نہیں لا سک. اور دینے والا ایسا اس سارے مل کے جمع ہو جاؤ جسان انسان اولین آخرین بوڑھے جان اور سب مانگو سب مانگو میں سب کو دیتا چلا جاؤں میں سب کو دیتا چلا جاؤں میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی نہ لکھوسا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنے سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کے ناگے میں پانی لگتا ہے انبیاء اس بات کو سمجھاتے ہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں اللہ پاک کے سات عالی سے اور جو ڈر جاتے ہیں اور اللہ پاک کے حکموں پہ آ جاتے ہیں اللہ پاک انبیاء کو کوئی دست بھیجتے ہیں کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا تھکڑا اکیلے گلیا میں بڑے ارے براہ اللہ کی طرف دوڑو عبادت کرو اس کی وقت اوہو ڈرو اللہ سے واضح رو میری عداط کرو ہر نبی کی دعوت یہ ہوتی ہے اللہ سے کی مانو میرے حکم پہ چلو جب دعوت دیتے دیتے لوگ سرکشی پہ آتے ہیں سر اللہ پاک کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے نولا اسلام کے ہاتھوں سے ساڑھے نو سو سال کے بعد ربی مغلوب فانتصر میں مغلوب ہو چکا ہوں اللہ اب تو, سمال تو سمال اللہ عاج کو اللہ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا فنف الماء على امر قد قدر زمین کو کھول دیا آسمان سے زمین سے پانی وہ برسایا حرض علی ربی اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ آسمان پہ ایک سفید سفید لکیر نظر آتی جسے کہکشاں کہتے ہیں اردو میں حفصن ابی اب سفید لکیر حرشریف فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور گو نو پہ پانی کو برسایا گیا اور ہر شریف فرماتے ہیں کہ جب پانی زمین پہ آتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جس کے پیمانے سے اتر کے آتا ہے گنگن دل قطر تما اللہ کے کئی دن علائی فرشتے کے ہاتھ کے پیمانے سے پانی اترتا ہے لیکن قوم نوہ پہ جب اللہ نے پانی کو باہر نکل برس تو پانی اینا لمبا تو حملہ کم جب پانی سرکش ہو گیا فرشتوں پہ سرکش فرشتے پانی کو سنبھال نہیں سکے براہ راست اللہ کا کمر پانی پہ چل رہا تھا فرشتہ کا ہو گیا پانی <تبالنے> <تبالنے> ایسا اللہ نے مارا ایک کو نہیں چھوڑا تین آدمی غار میں کھسے یہاں کوئی پانی نہیں آئے گا اوپر پتھر دے دیا تینوں اندر ہو کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں اللہ نے تینوں کو پیشاب لگا دیا اب جو پیشاب کرنے بیٹھے اپنے پیشاب میں گرفوں کو اللہ نے پیشاب کو چلا دیا چل جا اب جو پیشاب چلنا شروع ہوا بند ہو کے نہیں دیا تینوں کے تینوں اپنے پیشاب میں گرپ ہو گیا انبیاء کے ساتھ اللہ کی غیبی طاقت ہوتی ہے النگ بارہ ارباد ارب تو قبحاد ارماس نے احمد دیکھتے نہیں تیر رب نے قومحاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ایسے بڑے طاقتور لمبے ترنگے ساک ساک پھانس کے درخت کو پکڑا اور بخار کے پھینک دیں اور جب سرکشی پہ آئے فور علیہ اسلام سے ٹکرائے فوج اللہ اسلام عام قب کا لمبا کدری کا عام انسانوں کے سخت کمزور سے مگر تیری بات کیسے میں نے کمزور آدمی مگر اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے اور جب ٹکر ہوئی اللہ نے کسی بڑی مخلوق کو نہیں بھیجا یہ جو چلنے والی ہوا اسی ہوا کا خزانہ اس میں سے تھوڑا سا سوراخ کروا دیا ری فی سر فرنح ہوا بھی سب آلیہ سات رات آٹھ دن سطح کہ انہم آجاز نخل خوا جو اٹھی اور اور ان کی چھتوں کو اڑایا اور ان کو اٹھایا اوپر اور اوپر لے جا کے ان کے سروں کو ٹکرا تھی اور ان کے بھیجے پھٹ جاتے تھے سر پھٹ جاتے تھے بھیجا نکل پڑتا تھا اور منہ کے بل نیچے آ کے گرتے تھے اور غاروں میں گھسے گڑوں میں گھسے ہا کا کا بگولا چلتا تھا اور ہار کے اندر جاتا اور ان کو یوں اڑاتا جیسے آپ بگولی میں کاغذوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں گاؤں میں ہاں کتنی بڑی طاقتور اس بڑے عظیم کے سامنے جس نے ان سے کہا اولو الم ہو اشد تمہیں ان سے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے وہ ان کو نکالتی اور یوں اڑاتی ہوئی اوپر لے جاتی اور ٹکرا کے نیچے پھینکتی بسمود الدین سخرہ بلباس اور دیکھو سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا جو صنعت و حرفت میں ناگا اور اپنے قوت میں ناگا اور صالح علیہ سلاس اللہ کے صالح بندے اللہ کی طرف بڑارے لیکن صفا ہے میرے میرے میری قوم میں پاگل نہیں بے وقوف نہیں میں اللہ کا رسول ہوں میری مانو میری مانو جب آئے ان کو قتل کرنے پر کہ چلو نہیں کو قتل کرو آج کو اسکیم بنائی کہ ان کو قدر کریں گے اور صبح کہیں گے ہمیں تو پتا ہی نہیں مکر و مکرن ان کی تدبیر چلی وہ مکر نا مکرن اور ہماری بھی تدبیر چلی ان کی تدبیر ہمیں معلوم وہ ہم لا عشون اور ہماری تدبیر انہیں نہیں پتا کیف قیفانہ تم مکرے دیکھو ان کی تدبیر کا کیا انجام ہے انا تم مرنا ہوم ہم نے انہیں ہلاک کیا اور ان کی قوم کو ہلاک کیا فصل کبیوں سہم خاڑ یا تم یہ ہے ان کے گھر لٹے پڑے اون پڑے ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ پاک نے تحس محف کر کے رکھ دیا بسمود اللہ عجاب سخراس دیکھو تیرے رب نے سمود کے ساتھ ہونے سمود کے ساتھ کیا حشر کیا فراہون دل اوتاش فراؤن جو کیلوں والا مشہور ہو گیا تھا کیلوں والا جسے سجا دیتا اس کے ہاتھ میں پاؤں میں کیلے گڑوا دیتا وہ سسک سِسک کے بھوکا پیسہ مر جاتا سر اوتار ایسا موس علیہ السلام سلام گر گوشت پیمند لگے کپڑے اور اتنی بڑی طاقت سلام کی کہ جو اپنی خدائی کا دعوی کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک موس علیہ السلام کو دعوت دے کے بھیجتے ہیں اور جب اللہ پاک کی طرف سے حجت پوری ہوئی مخلوق سمندر کو کہہ دیا جب مثلا اسلام بار ہونے لگے اور راستے کھڑے ہوئے تو گھبرائے کروں اسرائیل کہ ارے یہ راستے تو کھڑے ہوئے ہیں اور اسی میں سے فروغ آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا اللہ نے فرمایا ہوا کے الرارا ہوا چھوڑ دے سمندر کو اس کے حال پر کون یہ اسی میں غرق ہوں گے اللہ ہم نے فرون کو پکڑا وہ جنوب ہو اس کے لشکروں کو پکڑا فنا مزنا ہوں اور انہیں سمندر میں پھینکا اور پھر ان کا انجام کیا ہو رہا ہے کم کا دیکھو کتنا کچھ چھوڑ کے گئے من جنات باغات وہ چشمیں و ضرور کھیتیاں و مقام کریم پیارے پیارے مقامات و نامت ان کیسی کیسی نحمتیں تانوفی آفاقی جن میں بڑے مزے میں تھے کلالکھ وہ رسنا ایسے ہی ہم کرتے ہیں اور پھر ہم نے اس کا مالک دوسری قوم کو بنایا تما بکت ارے مسوا اول ارد گماکان ہم غریب نہ ان پہ زمین روئی نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ انہیں مغلت دی گئی ہاں مومن کی موت ان الارض حضور نے فرمایا انل ارد لب کی اربئی تباہن مومن کی موت سے زمین چالیس دن تک روتی رہتی اور ان پہ نہ زمین لوئی نہ آسمان رویا نفرحون دل او اللہ عز ہرگز نہیں اللہ پاک کی ساتھی کی طاقت کو ساتھ لینا یہ انبیاء کی محنت کہ اللہ سے جوڑ بٹھایا جائے بڑے غلبے والا بڑی قدرت والا بڑی طاقت والا میرے بھائی اور دوستو جب اللہ جل جلالہ نے سارے عالم کے انسانوں کو چمکانا چاہا اور سارے عالم کے انسانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہا تو ایک آدمی نبی بھیجا قوم قبیلے کے نبی قوم ان قوم کے لیے حاضی رسول ہر امت کے رسول ام خلاف کے والا لیکن ان کی ان کا زمانہ محدود ان کی برست محدود ان کا وقت محدود لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ ایک وقت کے لیے نہیں آئے فرقانبارک وہ ذات جس نے اپنے بندی پہ کتاب کو اتارا تاکہ عالمین کی طرف ہو عالمین کو ڈرانے والا ہو نظیر بن کے آئے رسول بن کے آئے صرف عرب کے لیے نہیں ساری کائنات انسان جنات اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا آپ کو رسول بنا کے بھیجا آ رہا ہے مجھے کالے اور کوڑے کا رسول بنا کے بھیجا جا رہا ہے جنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا جا رہا ہے بھائی سرسنا کا نفر ہم منل جب ہم نے آپ کے پاس جنات کے جہاز کو بھیجا آپ کی براثت ایک خطے کے لیے نہیں سارے عالم کے انسانوں کے لیے اور صرف انسانوں کے لیے نہیں درندوں کے نبی پرندوں کے نبی چرندوں کے نبی حجر کے نبی حضر کے نبی نوکاس کے نبی آپ آپ تیگ لگاتے تھے اس, اس تنے کے ساتھ جس تنے के کے تنے کے ساتھ جس پر خطبہ دیتے تھے جمعے کے طرفہ مجمع زیادہ ہوا صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ممبر بنا ممبر پہ تشریف فرماؤں کا بہت اچھا بناؤ ممبر بنایا گیا ممبر بعد میں تنا پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں خطبہ پڑھنے کے لیے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تو تنا تنے سے گزرے ممبر پر قدم رکھا سنین نشاب وہ تنا ایسے چیخا جیسے دس ماہ کی کپن اوٹنی چیختی ہے اور اس کی چیخ کی آواز اس کے آخری کونے تک سنائی دی گئی آپ نے مڑ کے دیکھا اور پھر اس میں سے سسکیوں کی آواز آ رہی جیسے آدمی روتا ہے ایسے رو رہا بھر کے رو رہا آپ تشیف لائے اور اس کو یوں یوں اس کو بغل میں لیا اور اس سے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جنت کا درخت بن جائے اور مومنین تجھ سے کھائے یہ فرمانا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا اور ایک روایت کے مطابق زمین شک ہوئی اور اس میں غائب ہو گیا نواب بے جان بے جان اور آپ کی نبوت چل رہی ہے ایک بدو آیا اور کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ درخت آپ کی گواہی نہ دے آپ نے اسے بلایا وہ آ رہا ہے یا خط, خط زمین کو چیرتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا اور سامنے کھڑا ہوا آپ نے تین دفعہ پوچھا میں کون ہوں اس نے تین دفعہ گواہی دیا پا اللہ کے رسول ہے اگر واپس آپ واپس رکھ بدو ایمان آیا سب پر ایک ایک آپ سے شیو فرما ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میرے اونٹ سرکش ہو گئے سرکش ہو گئے کاٹنے کو آتے ہیں میرا کام کل ہے آپ گا فرو تشیل لے کر اس کا حل نکالے آپ چلو دروازے پر پہنچے دروازہ بند اونٹ سامنے منہ کھولے کھڑا آپ نے سونا دروازہ کھولو نکالی جی مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو کاٹے گا پر میں مجھے اس سے کوئی ڈر در نہیں دروازہ کھولا جو ہی اونٹ کی نظر پڑی کروں گیا آ رسی لاؤ نکیل باندھی یہ آج کی بات یہ کبھی تیرا نافرمان نہیں ہوگا پھر دوسرے کی طرف گئے وہ کونے میں کھڑا تھا اس نے جب حضور کو آتے دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا اور کدوں میں آ کے گر گیا ہاں اس کو کہا لگا یہ لو یاد کرافرمان ہوگا آپ کے شیشرا کے ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا تو القا بے جرانی ہی اپنی گردل کو آپ کے سامنے ڈال دیا فرغ اور لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اون شکایت ہے اتنے میں پیچھے سے ہوں کچھ آدمی آئے کہا یار رسول اللہ یہ ہمارا है ہے ہم اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے آپ کے پاس آپ نے فرمایا یہ تو میرے پاس تمہاری شکایت لایا ہے کہ یہ کیا, کیا ہے؟ یہ کہتا ہے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ان کے پاس چھٹپن سے ہوں شروع سے ان کے پاس اور بڑا ہوا جوان ہوا ان کا کام کیے ان, کی ان کے میں نے آگے نسل بڑھائی اب جب میں بوڑھا ہونے کو ہوا تو اب یہ مجھے غبر کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کھانا چاہتے ہیں کیا تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو کہنے کہ اللہ کے رسول ہم ہاں ایسا ہی چاہتے ہیں کہا نہیں اسے مت غبر کرو مجھے بیچ دو سو گرم میں آپ نے اس کو خرید لیا کہا کہاں ہے اون جا وہ آزاد تو, تو فرما وہ دل بلایا آپ نے فرمایا آمین وہ دوبارہ بل ملایا آپ نے فرمایا آمین وہ تیسری دفعہ پھر دقن تیسری دفعہ پھر وہ بل ملایا آپ نے فرمایا آمین چوتھی دفعہ پھر اس نے ایسا کیا آپ رو پڑے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ نے فرمایا اونٹ نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا جزاک اللہ یا رسول اللہ انل الاسلام خیرہ اے اللہ کے رسول اللہ آپ کی جزائے خیر دے اسلام کی طرف سے اور اہل اسلام کی طرف سے اللہ آپ کی رضا خیر دے میں نے کہا آمین اور اس نے دوسری وش کہا کہ سچن اللہ رو بہ اللہ کے کہاں اللہ کے رسول اللہ آپ کی امت کے آپ کی امت کے خوف کو قیامت کے دن دور کرے جیسے آپ نے آج میرے خوف کو دور کیا میں نے کہا آمین اور تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی امت کو اس کے ایسے دشمن سے بچائے کیونکہ اس کو بالکل ہی حالات بھر دے میں نے کہا آمین اور چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ لاجان اللہ ہود صحیح کہ اللہ پاک ان کو آپس میں نہ ٹکرائے اور یہ وہ کہا ہے جو میں نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے قبول نہیں فرمائی اور اس پر میں رو پڑا حوالات مردے زندے پتو جا رہا آپ کا ہلکا لگا ہوا وہ کہنے گا یہ کون ہے انہیں کہ یہ وہی رسول ہے جو دعوت دیتا ہے ایک نیا دین لایا ہے ایک گو گا شکار کر کے اس کو اپنے ساتھ پیچھے بھاگا ہوا تھا کہنے है کہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے لوڈا قومی نہ قتل تو کشر کا میری قوم کا غرب یا شان نہ ہوتا نہ تجھے درخت بدترین طریقے سے قتل کرتا ہر قمر نے فرمایا میں اس کی گردن بناتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا امر کاگل حلیم علی گو نبیا یعنی ہلم نبوت کی شان ہے قریب ہے کہ حلیم نبوت تک پہنچ جائے ہلم نبوت کی شان ہے آپ نے فرمایا کیوں بھائی میری مجلس میں میرے ساتھ ایسی درشت ایسی ترش شروع سے بات کرنا یہ مناسب تو نہیں جو اسے آیا غصہ اپنی کو, کو اٹھایا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا کہا کہ میں او یو میں نہ ہو تو تب میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ کو تک یہ کو بات نہ کرے اور ایمان نہ لائے مردہ کو سامنے پڑی آپ نے فرمایا عجاب کو بولی بلسان ان فصیح عربی ان مبین صاف چھٹی عربی زبان میں بولی, بولی لبیق و سا جائی یا بولی لبئی وساگئی یا گئی نہ ساد اے دعام کے دن جمع ہونے والوں کے سردار اور سردار لگ گئی بہت آ گئی آپ نے فرمایا منتاب کس کی گندگی کرتی ہے اس نے اس کے من سمائے عرش ہو جس کا عرش آسمانوں میں غفل ارد سلطان ہو جس کی سلطنت زمینوں میں غفل بہر سبیلو ہو جس کے مسخر کیے ہوئے راستے سمندروں میں غفیل جنت رقمتوں ہو اور اس کی رحمتیں جنت میں وقنارقاب ہوں اور اس کی عذاب کی شکلیں جہنم میں آپ نے فرمایا من آنا میں کون ہوں من آنا میں کون او بی سوڑوں ربل آج مین وہ خواب امنبی قد افلا امن سب تقت وہ افخاب امن آپ عالمین کے رسول اور خاتم رسول رسولوں کے خاتم عالمین کے رسول کامیاب جو آپ کو آپ کی تصدیق کرے گا ناکام جو آپ کو پھٹلائے گا آپ کی نوائت سارے عالم کا احاطہ کیوں سارے عالم کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا لیکن محنت کا وقت بہت تھوڑا تیئیس سال اسپاس کوئی ہاتھ میں نہیں میرے بھائی اور دوستوں وہ اللہ پاک نے پوری امت پہ اہم فرمایا اور پوری امت پہ گرم فرمایا انبیاء کا سلسلہ چلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور پھر اور پھر آگے ساری مواد پہ وہ کرم فرمایا جو پہلے کسی حکومت پہ نہ فرمایا کہ پوری کی پوری عوام کو وہ کام دے دیا جو کام ان کا بات سے لیتے تھے کہ دین کو پہنچانا دین کو پھیلانا دین پہ عمل کرنا یہ نبی کا کام نبی کے ذمہ ہیں دین کو اپنے تارائ محنت تک پہنچائے آپ تو تبوک سے آگے نہیں دیں خیبر تبوک مکہ طائف فنائنس بدر بہت بنی مستلق اس سے آگے آپ کا قدم مبارک نہیں ہے اور آپ سارے عالم کے اپنے آپ کو رسول بتا رہے ہیں گورس تو ادل احمر ابل اسفد فرما رہے ہیں کہ میں کالے اور گورے کا رسول ہوں اور اپنی بیٹی سے یوں کہہ رہے ہیں سفر سے واپس آتے ہیں。رنگ پھیلا کپڑے پرانے ہو چکے حضرت فاطمہ نے دیکھا تو رو پڑی مایوس کی کہ یا فاطمہ بیٹی کیوں ہوتی ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اچھا خلو اللہ کا پلاب آپ کا رنگ اٹھ گیا کپڑے پرانے ہو گئے آپ اتنے بڑے ہستی حضور نے فرمایا لاسب کی یا فاطمہ مترولہ تیرے باپ کو رب نے اس کے رب نے اس، اس کے کام دے کر اور وہ دین دے کر بھیجا ہے لایت کا علاوق ارد بیس وبر ہے ولا مگر ولا شاعر اللہ الخلاقی بےحل عزیز او بذل غلیلن وہ ابلو او امر قال میری بیٹی میرا دین وہ ہے کہ اس قرائے ارض پر کوئی کچا گھر کوئی پکا گھر کوئی کھال فون کا خیمہ باقی نہیں بچے گا مگر میرا دین داخل ہوگا ماننے والا عزت پائے گا قرآن والا دلیل ہوگا اور میری بات پہنچے گی جہاں جہاں تک رات جاتی ہے اور زمین داری کی روایت کے مطابق جب لوگ ہلاک امرو میں حیف جب لوگ لئی لوگ یہ بات جائے گی جہاں جہاں تک دن اور رات جاتے ہیں آپ نہیں گئے جہاں جہاں تک دن اور رات جاتی ہے آپ شیخ نہیں لے گئے آپ حدود حجاز سے آگے نہیں گئے لیکن خوشخبری دے رہے ہیں اور آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی سچی پکی بات اٹل تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ پہنچے گا دن اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ذمہ داری امت کی گردن پر ہے کہ اسے لے کر دنیا کے ایک آخری کونے تک پہنچانا ہے اور تک اس امانت کو لے کے پہنچانا ہے حجت الوداع کے موقع پر اپنی امت کے سکوت فرما دیا اور اس محنت کو اتنا آسان کیا کہ مال کی شرط نہیں ملک کی شرط نہیں طاقت اور قوت کی شرط نہیں مکے میں اور کہتے ہیں میں سارے انسانوں کا رسول کھانے کو گھر میں تو ہے صبح ہے تو رات نہیں رات ہے تو صبح اور بیٹی کا حال یہ ہے کہ بیمار ہیں پوچھنے تشریف لے جاتے ہیں یہ مدینے کی بات ہر سے سلمان صاحب سے کام اندر آ جائیں سب سے لاڈلی بیٹی جنت کی عورت کی سردار کیسی ہیں رسول اللہ میرے پاس پتہ نہیں جس سے پردہ کر سکوں آپ نے چادر بھیجی اندر کہ یہ پردہ کر لے چادر اندر گئی اوپر لی حضرت سلمان ساتھ آئے کا بیٹی کیا حال ہے اے اللہ کے رسول بیماریوں نے تکلیفوں نے قبر توڑ کے رکھ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی جی، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تجنت کی عورتوں کی سردار ہے اما کر گئیں انتبوئی سیدہ نشا جنہ کیا تجھے یہ شرف کافی نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اسی قسم کے دوسرے موقع پہ فرمایا میری بیٹی میرے رب نے تو میرے سامنے پیش کیا تھا کہ جہانا کے پہاڑ سونے کے بنا دوں میں نے انکار کر دیا آپ کو صفا پہ کھڑے ہیں اور جبریل علیہ السلاۃ السلام ساتھ ہیں ابل عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صفا کھڑے ہوئے جبریل اسلام ساتھ ہم نے فرمایا یا جبریل و لبی نفسی بےدی ماں انسال محمد ان من الم اے جبریل ایجریل اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے آل محمد کے گھر میں مکھی بر جو نہیں ہے مکھی بر جو اللہ کی غرب حرکس میں آئی ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی آسمان میں دھماکہ ہوا آپ نے فرمایا امر اللہ عیامت ان سکوں کیا یہ قیامت آ گئی علیہ السلام نے سمیا کلامک ان سر اہلیہ کمر اخن ضلع قبض آپ کی بات پہ اللہ ایک فرشتہ بھیج رہے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا فرشتہ کس حال میں کشت ہاتھ میں کہا ہوا ریشمی رومال سے اور اس پر چابیاں رکھی ہوئی وہ حاضر ہوتا ہے سلام کرتا ہے یا رسول اللہ انب کا سمیا کلامت آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا اباسانی ہے الارض اور یہ ساری زمینوں کی کنجیاں دے کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے وہ امرانی کا جیباد ہاں ظمرتن یا کوتن ابن رسولہ اور ملکن رسولہ ابن رسولہ اور مجھے کہا ہے کہ میرے نبی سے کہیے اگر آپ جائیں تو تہار کے پہاڑوں کو سونے کا چاندی کا ظمر کا یا کا بنا دوں آپ کے ساتھ چلاؤں ٹھہریں گے نہیں اسیے را ساتھ ساتھ چلاؤں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے آپ کو بادشاہ چاہیے جو غلامی اور گوبھیت چاہیے کا نہیں آپ کا رسولہ گلانی چاہیے مجھے ماننی چاہیے اس محنت کو آسان کیا ذمے کیا اہمت کے کہ ساری دنیا کے انسانوں میں دین کی محنت کرنا تمہارا کام مگر نہ حضور آج ہم میں موجود ہوتے اور آخری انسان تک دین کی محنت کو پہنچاتے رہتے خود تو اللہ پاک نے واپس بلایا امت کو کھڑا کیا تم ہو اب اس کے بعد ان تم و حضور فرما ہیں تم بھیجے گئے ہو آسانیاں کرنے والے بن ہم صبح تو تنگی کرنے والا نہیں بھیجا گیا حضرت ربین ہم نے آگر کسرا کے دربار میں حسم سپا کالار کے سامنے تھوک بجا کے اس عورت قیامت کو بتلا رہے ہیں کہ ہم کوں آئے ہیں ہم کس لیے نکلے ہیں ان اللہ ارتاف نا ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے مبعوث کیا ہے رخر جل عباد عبادت عبادت اللہ عبادت رب فری لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کے رب کی بندگی پر ڈالنے کے لیے اتنا دکھ پہنچایا کہ شاید ہی کسی نے اتنا دکھ پہنچایا آپ کو آ کے کچھ نہیں کہا لیکن وہ دکھ پہنچایا کہ کسی جگہ ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زور زور سے ہچیاں بھر کے رونا لیکن اپنے چٹا حمزہ کی لاش پہ آپ اتنا روئے کہ دور تک رونے کی جا رہی تھی اور آپ کی زشگی بنی ہوئی تھی کہ جبریل علیہ السلام ستھرے اور فرمائے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں ہم نے اپنے عرش پہ لکھا ہے ان حمزہ واسد و رسول ہی حمزہ اللہ کے رسول کا شعر ہے آپ صبر کیجیے اتنا روئے یار اتنا روئے کے قاتل پہ کتنا درد آیا ہوں اور حضرت حمزہ پہ ستر مرتبہ جنازہ پڑا ستر مرتبہ اور جب مدینے میں آئے ابھی لوہا منا نہیں ہوا تھا مدینے میں آئے تو گھر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی آج کی آنکھوں سے پھر آنسو روا ہو گئے اما حمز تو صلاح با فلاح آئے میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں حضرت سات دن اور بادہ نے انسار کی اورتا سے کہا جاؤ حضور کے دروازے پر جا کے رو انسار کی عورتیں پہ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے سجا کے لیے رونے آئے ہیں آج واپس لے جاؤ اللہ تمہارے اتنا اتنا دکھ اٹھایا ویشی سے آپ نے کہ شاید اتنا کسی سے اٹھایا بہت روئے آپ بہت روئے اور جب مکہ فتح ہوا تو ویشی باغ کے کائس چلا گیا حضور سلم شیخ لائے اور یہاں سے ویش کو مراسلہ لکھا یہ وہ انسان ہے اور اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کا خون ماؤ جو اسے قتل کر دے سیکھے دکھ اتنا تھا اس پر جو اسے قتل کر دے سیکھ ایسے انسان پر کہ جس کو دیکھنا گھوارا نہیں جس کے قتل کا حکم دیا ہوا ہے اس کا بھی درد ہے کہ جانب سے بچ جائے وشی کو اپنے پاس آدمی بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو ایمان لے آئے جنگت میں چلا جائے گا پچانون سے بچ جائے وش نے جواب نے کہا میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ پھر عرب کہتا ہے جس نے زنا کیا قتل کیا شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا میں نے یہ سارے کام کیے ہیں میرے لیے کون سا راستہ ہے آپ نے پھر بھیجا ایک آٹھ لکھ کر اسے کہ میرا رب یوں کہتا ہے اللہ ممتازہ بکار رہیما ہاں جس نے توبہ کی ایمان لایا عمل صالح اختیار کیا ان کی بائیاں بھی نیکیوں سے بتا دی جائیں oh. وہ پھر ویشی کے پاس گئے ویشی ان کو پڑھا کہنے لگا سرپن شدید یہ بڑی کڑی شرطیں ہیں ایمان توبہ عمل صالح طالح لا اختراجہ غالب شاید میں یہ نہ نبھا سکوں کوئی اور راستہ بتلاؤ اب یہ پھر واپس آئے آپ اندازہ کیجئے میرے بھائیوں اور دوستوں نبی کے ذرف کا اور اس کی شفقت کہ یہ کس آدمی سے بات چل رہی ہے آپ نے پھر تیسری آیت لکھ کر بھیجی کہ میرا رب کہتا ہے میرا رب کہتا ہے شرک نہیں بخش معاف کرو گا باقی جسے چاہوں گا معاف کرو گا اب ایمان لیا وہ برچا گیا اور ہاں کہنے لگا یہ تو اللہ کی مرضی پر بات موقوف ہو گئی جسے چاہے گا موقع پڑے گا اگر مجھے معاف نہ کیا تو کوئی اور ہو تو بتاؤ رات یہ پھر واپس آئے پھر حضور سے کہا آپ نے پھر چوتھی آئے سے کر بھیجی کہ اسے کرو میرا روز پیسہ ہے میرا رب کہتا ہے کہ جمیا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا نہ امید مت ہو سب ماسک پر جب پڑھا اما ہا پنہم یہ بات تھی آیا ہوں چھپایا ہو اس لیے چھپایا ہوا ہو کسی نے دیکھا تو قتل کر دیا بھو چھپائے ہوئے آیا اور یوں کپڑا ہٹایا کشفان نہ ہو اور فرماتے ہیں سلم آشہد شہادت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑا گئے اور یوں چوک کر رکھے یوں دیکھا ہاتھ اواشی تو ریشی ہے آر جی ہاں صحابہ نے کہا یار یہ شی کیا مطلب کہ اجازت دیجیے کریں چھوڑو لم جو ہے قتل کافی ایک آدمی کا ایمان ایماندانا مجھے ہزار کاستوں کو قتل کرنے سے زیادہ پسند پسندیدہ کیوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جا سامنے بتا تھی میرے چکر کو کیسے قتل کیا تھا سارا قصہ پوچھا تو سمے حق ارے تیرا بھلا ہو غیب عنی ہو میرے سامنے مت آیا کر تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چگہ یاد آیا تھا میں برداشت نہیں کر سکتا کسی اور بیٹھا تھا جس کو دیکھنا گوارا نہیں اس کو جنت میں لے جانے کی نبی کے اندر میں اور لگی ہوئی یہ فرد امت کو منتقل کیا کہ ساری ضرورتوں کو قربان کر دو لیکن اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی جو محنت ہے اس کو مقدم کرتے چلے جاؤ ساری ضرورت قربان کرنا سکھایا اور اللہ کے نام پر جان کو قربان کرنا سکھایا اور اس کو, اس کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنایا بھوک میں جا رہے ہیں اور پیاس میں جا رہے ہیں اور بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم نے سارے عالم میں اتمام میں کرنا ہے اور دین کو پھیلانا اور پہنچانا ہے کیا کالے کیا گھورے کیا بوڑے کیا جوان ایسا جتنا پھر اندر میں آدمی کہتا ہے اور ضعیف ہے بوڑا ہے پاؤں سے لنگڑا ہے یا رسول اللہ واللہ مرید جنت بے جتی اے اللہ کے رسول خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ جنت کو اسی لنگڑے پاؤں سے رونتا ہوا چاہ بچے چھوٹے چھوٹے جھپتے پھر رہے ہیں کہ کہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوس نہ کر دیں اور میں تو اللہ کے نام کی جان قربان کرنا چاہتا ہوں نے ابھی وقاف چھپ رہے اب بھائی نے پوچھا کیوں چھپ رہے ہو حضور نے دیکھ لیا تو واپس کر دیں گے اور میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں اللہ کے ہاں ایک کالا آدمی آتا ہے یہاں رسول اللہ رضول کبھی حسور لاہور علی کالا بدسورت کوئی مال نہیں میں کیا کروں میں اللہ کے راستے میں جان دوں مجھے کیا ملے گا پلک جاننا تجھے جنت ملے گی کا بہت اچھا تلوار اٹھائی مجمے میں گھسا جان دی اس کی لاش کو اٹھا کے جب حضور کے سامنے لایا گیا تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا لقد ہسلم ہوا جہاز کالے تجھے اللہ نے بہت خوبصورت کر دیا پتہ بڑا یہاں تک خوشبو کو ہنگا کر دیا وہ کب سارا مال اور مال کو بہت گڑا کر دیا وہی تناؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ دو ہو رہے اس کے اس کسم کے پر اس کے سینے کے اوپر کھڑی لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کو سب کب کر رہی ہیں آگے جانے میں قربان قربانی دینا سکھایا اور دین کی محنت کرنا سکھایا ہر حال میں سارے حالت میں دین کو پھیلانے کا ذمہ دار بنایا لہٰذا ہر حال میں ان کو نکلنے والا بنایا اے صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ حضرت ان کا نام کا سات و تمامت میں من دخول الجنہ میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روکے گا ایک کالا آدمی آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو کالا ہوں آپ خوبصورت ہیں میں بے حسب کا آپ حسف نسل والے میرا دین کوئی نہیں آپ نبی اگر میں ایمان مان آؤں آپ والا کام کروں امل تو بیمار امل کا یہ الفاظ کہے امل تو بیمار امل کا جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ میں عمل کروں مجھے کیا ملے گا میں آپ کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا آپ نے فرمایا مت گھوڑا اِن نہ بیاس امام امافت الفام کالے مومن کو اللہ اور حسن دے گا تو اس کے چہرے کی روشنی ایک ہزار سال سے دکھائی گی وہ تو ایسا ایسا اچھلا کہ لگا تو پھر وہ کیسے ہی ہوگی جنت جب دو چار سوال کیے ہر نے کا چپ بھی رہے حضور کو تنگ کر رہا ہے حضور اس حماید چپ رہا اسے چھوڑا پوچھنے لو اللہ نے اس کی طلب سے سولہ دار کو اتارا ان نل ابران یش ربو نا سن کا نمرا سور ہزار اتری وہ رونے لگا یا رسول اللہ یہ جو آپ یہ آسیں گے جنت کا منظر دیکھیں گی میں بھی دیکھ سکوں گا آپ نے فرمایا بالکل یہ سنا شیخ ماری اور جان نکل دیتا oh. دیتا oh. وہ آتا ہے سعد آتے ہیں میرا کارا رنگ جنت میں جانے سے روکے گا فرمایا نہیں کا میں غریب آدمی ہسب نصف والا ہوں غریب بسوس ہوں کوئی مجھے لڑکی نہیں دیکھا شادی کے لیے آپ نے فرمایا حدر بن و تقفی آج عمر آئے ہیں بن بنواد فقفی آج آئے ہیں اور وہ نیرے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا اس کے گھر جا اور اسے کہ اپنی لڑکی نکاح میں دے دے اب یہ گئے اور وہ اجمال میں مدینہ وہ مدینے کی خوبصورت قرین لڑکیوں میں سے گئے دروازہ کھٹ کھٹایا انہوں پوچھا کیا بات ہے کیا حضور نے بھیجا ہے آپ کی لڑکی کے ساتھ نکاح جو غالباً انہیں یقین نہیں آیا یا بشری کا سے مجبور ہوئے ابیہ کیا بات کرتا ہے اور وہ تو ڈر کے واپس آ گئے بلٹی نے پیچھے سے سنا اس نے آ انجات یا اب ادا قبل انہیں جان اپنی نجات کی فکر کرو قبر اس کے, کے آسمان سے وہی آئے اور آپ کو رسوا کر دے مجھے منظور ہے جب اللہ کے رسول کا امر ہے آگے آگے گئے مجلس میں پہنچے حضور نے دیکھا رسول اللہ ما رگتہ تو وہی ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا فرمائے لگے آپ حکم دیجیے مجھے واپس کیجیے میرے لیے استغفار کیجیے میں تیار ہوں آپ نے چار سو پہ نگاہ کر دیا جل لیا اسے کا کہ گا سے لاؤں میرے پاس تو دمڑی بھی نہیں ہے لاؤں لاؤ سے مہر پہلے دیا جاتا تھا آپ نے عملان حیرت حضرت یابت رحمان سے فرمایا کہا ان سے جا کے دو دو سو روپئے لے لو وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے دو سو سے زیادہ ہی دے دیا ہر ایک نے چھ سو سات سو آٹھ سو تو اس کے پاس جم ہو گئے بڑے خوش ہوئے کہ واہ واہ چار سو گئے مہر میں باقی کا کوئی سامان خریدوں بازار میں آئے قدم اٹھ رہے تھے کان میں آواز پڑی النفیر النفیر نکلو نکلو النفیر یا خیل اللہ اے اللہ کے سوار ارکبی پھر کبھی سوار ہو جاؤ جہاں تھا وہیں قدم رک گئے وہ نگر انفا اور آسمان پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور ہاتھ اٹھے اللہ علاح سما ہوا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اللہ اور افغان جائیں گے جہاں تیرا رسول راضی مسلمان راضی تلوار خریدی گھوڑا خریدا اور گھاٹا باندھ کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو دی. اور وہ اس لیے چھپایا ہوا تھا اگر حضور نے دیکھا تو واپس کر دیں گے آپ بھیجا تھا جہاں بنا عجیز گفاس پہلی رات شادی کی بیوی کو لیا فوج کر اور وہ جا رہا ادھر کو اور جا پکا واپس دینا آئے تو اس خوف سے اگر حضور نے دیکھا تو مجھے واپس کر دیں گے چہرہ چھپا لیا یہ حدیث میں نہیں آتا میرا اپنا خیال ہے کہ اس لیے چہرہ چھپایا ہوگا ورنہ چہرہ چھپانے کی وجہ تو اور کوئی نہیں تھی بعض مسلمانوں نے پوچھا یہ کون ہے چہرہ چھپانے والا ہر نے فرمایا تو ہوگا کوئی بھی بھی کیا تو جب لڑائی شروع ہوئی اور ان کا گھوڑا مارا گیا تو اور یہ گھوڑے سے کوڑے اور یوں آستینیں آستی نے چاہیے سوال اسے اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے تو آپ نے پہچانا اوسات ان ان کا ارے مجھے ساتھ دکھائی دیتا ہے کہنے لگا بےحدی انتباہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان میں سعد ہوں کاستا تھا شہید آ تو شہید ہو گیا یہ سننا تھا رانگ لگائی مہینے میں گھسے آواز لگی اسی صاد اسی صاد سعد شہید ہو گئے سعد شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لب کے اور اسے اٹھا کے اپنی گوت میں رکھا اور آنکھوں سے آنکھوں جڑی لگ گئے چہرے کو صاف کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ما حصیت رائے ہاست تو ہاں حد تک کا علامہ ہے میری خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو کیا پیاری ہو چکی ہے اور تو اللہ اس کے رسول کا کیا پیارا ہو چکا ہے مو دھیرا اور ہنسے اور فرمایا ورد اللہؤ کا ورب پن رب صاحبہ کی قسم حوض پہ, پہ پہنچ گیا ابو الباب کہنے لگے کہ حوص کیا ہے یا رسول اللہ فرمایا ہو جو مجھے میرے رب نے دیا ہے جس کا پانی دودھ سے سفید چہد سے نکا ایک دفعہ پیے گا پیاس نہیں لگے گی ابو لوبابا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ روئے مسکرائے منہ پھیرا یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا اما بکائی فسو کا الاسا دے میں رویا ہوں سوکھ کے شوق میں اور اس کی جدائی اس کی خوبانی پر وہ اماں اور فضل سے من اللہ اور مسکرایا ہوں اس کے درجات کو اللہ کے ہاں دیکھ کر وہ اما یا اور اس سے منہ پھیرا ہے حلیما رہی تو میں یکبادر نہ ہو کاشپات ان سو کا اور وادیات ان خلاقی کا رفتان اور میں نے منہ اس لیے پھیرا کہ جب یہ شہید ہوا میں نے دیکھا جنت کی زوریں اس کی طرف دوڑ سے آ رہی تھیں اور ان کی تیزی کی وجہ سے ان کی پڈلیوں سے کپڑا ہٹ رہا تھا اور ان کے باؤں میں بڑی پاسوب نظر آ رہی تھی میں شرم کی وجہ سے اور کمایا کہ جاؤ جا کے صاحب کی بیوی سے کہو کہ اللہ پاک نے صاحب کو تم سے زیادہ خوبصورت بیوی آتا تمت سب کا کرنے والے پی جنات النعیم وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے نعمتوں اوپر والی جنت اللہ پاک نے جنت کو بنایا اور اس میں سے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا آدم علیہ السلام کو ہاتھ سے بنایا قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنت اور سردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا وہ ختم ال اور اس پہ مور لگائی ہوا اور جن میں پانچ دفعہ سے کھوڑتا ہے اور اللہ اسے فرماتا ہے اس گادی جی بننے اور لیا اس گادی حسن الجنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا اور میرے دوستوں کے لیے باقی ہوگا جسے پانچ دفعہ اللہ کہتا ہے خوبصورت ہو جا اس کی خوبصورتی کو کون سوچ سکتا ہے سب کچھ کرنے والے اوپر جانے والے اللہ پاک اس جنت میں جائیں گے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے یہ تو فالی ہے مخلدون جن کے آگے پیچھے نوکر فر رہے ہوں گے ایسے خوبصورت کہ جنہیں دیکھ کے, جنہیں دیکھ کے ان سب نے میں گرے گا پہلی مرتبہ وہ نوکر کہے گا آپ مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو وہ کہے گا تم تو فرشتے نظر آتے ہو وہ کہے گا میں تو آپ کا نوکر فرشتہ ہوں فرشتہ کا لاسم مم لایو سب دھاؤن آنا ہوا لا آن ولا کے ساتھ آگ بوڑوں کے ساتھ اور اس نے ایسی شراب کے ساتھ حضور نے فرمایا ایک قطرہ جو گلاس کی تہ میں باقی رہ جاتا ہے پینے کے بعد اس قطرے کو اگر انگلی کے پورے سے لگایا جائے اور آسمان سے نیچے کر دیا جائے تو وہ قطرہ سارے عالم کو معطر کر دے گا اس پورے گلاس کی خوشبو کیا ہوگی اسے پینے والا پیتا چلا جائے وفاق عدم یا بخی ارون اور پھل ہوں گے جیسے وہ چاہیں گے وہ جنت کے پھل کی چار فیستے ہیں آلہ من الصل اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں الیام من البت اور مکھن سے زیادہ نرم ہیں اشد و آدم من المن اور دودھ سے زیادہ سفید ہیں نئی سا فیح کسی پھل میں گسلی کوئی نہیں ہے ایک بدو آیا یار اللہ حلف ہلف من میں جنت میں انگور ہوں گے آپ نے فرمایا بتھیرے ہوں گے کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا مصیرت شہر میں لا رہا وا یقا ملا یقر ملا یل ایک کار ایک مہینے اور کا چلا جائے نہ بیٹھے نہ سستائے نہ دائیں بائیں جائے پھر ایک مہینے کے بعد اس کا ایک گچھا ختم ہوگا کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا تو ایک باپ نے پانچ سالہ اونٹ دبا کر کے اس کی बनाया کھینچ کے ڈول بنایا کہنے لگا بہری دفعہ بنایا آپ نے فرمایا وہ ایک ڈول جو بڑا ہے کتنا بڑا ایک دانہ ہوگا کہنے لگا رنتش بھی وہ تو مجھے میری بیوی کو کافی ہوگا آپ نے فرمایا وہاں لگ تیرے سارے کبھی کو کافی ہو جائے بھل جیسے چاہے پھل جیسے چاہے جنت کی ایک کھجور بارہ ہاتھ جنت کی کھجور بارہ ہاتھ لمبی ہوا پھل جنتی اتنا آہرا گران جنت کی کھجور کا جو پھل ہے وہ بارہ ہاتھ لمبا ہو اور اللہ پاس انہیں وہ حقوق جہاز فرمائے گا آج آدم آدم ال اسلام کے قدم پر سات ہاتھ اونچے سات ہاتھ چوڑے علّیلا عیسا عیصا علیہ السلام کے عمر پر اللہ حسن یوسف یوسف علیہ السلام کے حسن پر اللہ خل کے ایوب ایوب علیہ السلام کے دل پر اللہ خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی اخلاق پر ایک ایک آدمی بلّہ پاک ایسا حسن جواب اجرت داڑھی نہیں ہوگی جسم بے بال نہیں ہوگے عورت بغیر داڑی کے اجرت بغیر بالوں کے مقابلے میں سنوا لگا ہوا بیس سخت چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے اور سر کو تار ہوگا اس کا ادنا بوتی مشرق اور مغرب کو شراتا ہو اور مشرق اور مغرب کو روشن کرتا ہو وہ جنت جو اللہ کے اوپر بنائی ہے اس میں جائیں دنیا میں سفرت کرنے والے جنت میں بھی سفقت کرتے چلے جائیں گے حضور نے فرمایا انی لا لہارے لگ اس میں ہی اور ابھی ہے جنت اللہ میں ایک آدمی کا نام باپ کا نام ماں کا نام بھی جانتا ہوں جنت کے جس دروازے پر جائے گا جنت کہے گی مرحبا مرحبا حضرت سلمان نے کہا اندا والا مرتا کیوں شان ہو یا رسول اللہ یہ اونچی شان والا یا رسول اللہ کون ہوگا آپ نے ابو بکر کو دیکھا وہ ابو بکر ابن ابھی وہ ابو بکر ہے اسے جنت کے آسن والے پھر فرمایا رائے تو قسر سل جن لوڑو سنگھ میں نے جنت میں محل دیکھا سید موتی وہ شہند یاہود ہمارا سرخ یاہود جڑے ہوئے تو میں نے کہا یہ کس کا ہے پیلا ختم من قورشن یہ جی ایک قریشی نوجوان کا ہے میں نے سمجھا یہ محل میرا ہے اس کے حسن جمال کو دیکھ کر میں نے سمجھا میرا ہے سزا آپ کے لیے ہدغ ہوں میں چلا داخل ہونے کے لیے تو فرشتے نے کہا انتاف یہ تو بن بالختاف کا ہے آپ نے فرمایا ابا حق اے ابو حق تیری حیرت یاد آئی اور اندر جا کے دیکھی لیتا کہ فرمایا ابا علیہ کا رسول اللہ میں آپ کا غیر یا رسول اللہ حضرت عثمان بیٹھے تھے ان کو دیکھا یا عثمان اے عثمان ان نے کلی کے رفیق بہن اے عثمان جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے تو رفیق میرا ہے جنت میں حضرت علی پاس بیٹھے تھے ان کا ہاتھ میں پکڑ لیا ہاتھ میں ہاتھ یا ہلی اخوداخون منزل کا مقابل امنزلی اے حلی کیا تجھے پسند ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو جنت میں حضرت صلاح اور حضرت رت بیٹھے تھے کیا سلح تو نبی گنہ تو گنّا اے صلاح یا زبیر جنت میں ہر نبی کے حواری ہیں میرے ہوائی تم یہ صادقین ہیں جو آج سب کچھ کریں گے ان کے ساتھ جائیں گے جن کو حالات ربکم کو مالم پگوسی کو سکرتا سکرۃ الجالت حک بلاہ رفیع من کر تو اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد پر اور کھلی نشانی پر ہو جب تک تم میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی اور جہادت پیدا ہوتی اور تم اللہ پاک کے راستے میں جہاد کر رہے ہو دعوت دے رہے ہو نیٹی پھیلا رہو بوائی سے روک رہے ہو ہوفی تو ہم لوگ دنیا جب تمہیں دنیا کی محبت آئے گی لاتار بلنا روح ولا ع تجاہدی سبلّ سادق الماجرین اور جب تمہیں دنیا کی محبت آئے گی نہ تم اللہ کے راستے میں نکلو گے محنت کرو گے نہ دعوت دو گے نہ نیتی پھیلو گے نہ برائی سے روکو گے اس زمانے میں جو اللہ کی بات کرے گا اور اللہ کے رسول کی بات کرے گا اس کا حشر صادقین اور الگین حض کے ساتھ ہوگا سادقین علیم مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہوگا اور وہ جائیں گے سب سے بڑی جنت اور میں اور یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے بولا ہمیں سویرے اور ایسے اللہ سارا گوشت کھلائے گا پرندوں کے جیسے جاؤ گے پرندے ہم بولیں گے آگے جھگڑا کریں گے ایک پرندہ کہے گا اللہ کے دوست مجھے کھا دوسرا کہے گا مجھے کھا تیسرا کہے گا مجھے کھا ایک بولے گا یا ولی اللہ بو تو میرا جنتل ہرش اللہ کے دوست میں نے جنت اور ہاتھ پچڑا ہے وہ شرف تمہیں ماں کل اور کل چشمے کا پانی پیا ہے آج جانے میں ایک جانب بکی ہوئی ہے اور دوسری بھنی ہوئی ہے تو مجھے کھا کسی ایک کا دل میں خیال آنا آئے گا یہ کھاؤں میں جیسا چاہے گا بھون کے آئے کھائے گا وہ ہڈیاں پھینکے گا وہ پرندہ بن کے ہوتا چلا جائے گا ایک پرندہ جنت میں ستر ہزار اس کے پر ہیں لہو ست الف فا اس کے ستر ہزار پر ہیں جب وہ اڑتا ہے تو پروں کو پھیلاتا ہوا اڑتا ہے اسے بلایا گا میں ادھر آپ ادھر وہ آئے گا سامنے بیٹھے گا کا یہ فرمائیے گا مجھے کھانا کھانا فنگ تو وہ پروں کو لو پھڑ پڑائے گا فلو جنا ہر ہر پر یو سی لہو لمن تام ہر ہر پر میں سے کھانے والی قسمیں گریں گی ہر قسم کا الگ فائدہ اور ہر قسم کا الگ رنگ ہوگا ستر ہزار قسم کے کھانے ایک دفعہ پڑ پڑانے سے ولاح میں فور مماشت ہو کھلاتا ہوتا چلا جائے گا بغور انہیں کا انصاف مخلون اور ایسی عورتیں جو موٹی آنکھوں والی موٹی آنکھوں والی جیسے موتی ہو چھپا ہوا قور نے فرمایا اللہ پاک نے جنت کی عورت کو چار پیوں سے بنایا من مسک مشق سے زعفران اندر کافور من اصاب رکنے ہا ادار من العفران پاؤں سے لے کر گٹنے تک زعفران کی آمیر من مین رخبتہ ادار من المسک کے الفر سے چھاتی تک خالص مشق کی آمیرس میرا من ہمر اشب شادی سے گردن تک ہمر اشب کیا میرے ہموں کہاں ایران من سور ابھی گردن سے سر تک کا سور ابیت کیا میرے ختم سن پارے دماغ سمندر میں بھوک رہے سمندر میٹا ہو جائے اور ایک اللہ کو اضو نے فرایا ان جنت خورا اس وئینار جنت میں ایک ہار ہے اس کا نام آئینہ ہے ان انمین آسما عالف واسیف آسماؤں نالف واسیف اس کے بائیں طرف ستر ہزار خادر اور بائیں طرف ستر ہزار خادر اور وہ پکار پکار سے کہتی ہے این بلّا او نہ مل کر کہاں ہے برائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کو روکنے والے اللہ پاک نے اپنے خاص قور تیار کیا میرے بھائی اور دوست کو کرنے والے آگے سبقت کرتے چلے جائیں گے حضیف پاک میں آتا ہے سطح جننا جنت میں نور کی چمک اٹھے گی سرفا ہو اب سارا آنکھیں کھا کے دیکھیں گے صحیح رہو رہو راہ بہت سی ہو جائے ہز کیا دیکھیں گے ایک حور اپنے خامد کے سامنے بیٹھے بیٹھے ہنسے گی اس کے دانتوں کی چمک سے ساری جنت روشن ہو سوری جنت روشن ہو جائے گی لیکن غروب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی کہ دنیا کی مومن عورت اگر وہ ایمان کو بنا لے گی اور عمل کو بنا لے گی کہ اللہ واپس کو اور اونچا کرتا چلا جائے گا اور جنت کی عورت سے زیادہ حسن و یاد ادا فرمائے گا اور حدیث بعد میں آتا ہے ہر تہلی کی آواز ہے آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نوجوان لگے گا جنت کی ہو اللہ <سؤال> رحم الما <سؤال> تو فلاں نبص سنو ہم ہمیشہ جہان کبھی بڑھاپا نہیں آیا ونحن الخالدات الخان نموت ہمیشہ زندہ کبھی موت نہیں آئی وہ نانا سیات فلاں ہمیشہ راضی کبھی غصہ نہیں آیا وہ نان المحیمات فلاں اور ہمیشہ پاس رہنے والی کبھی چھوڑ کے نہ گئی یہ چار صفات دنیا کی عورت میں نہیں ہیں بڑھاپا آتا ہے لڑائی کرتی ہے ناراض ہوتی ہے موت آتی ہے چھوڑتے جاتی ہے لیکن اس کے عوام میں مر عورتیں جو اللہ کے حکموں کو اور رضوع کے طریقوں کو پورا کرتے ہوئے چلی گئی وہ کیا فخر کریں گی اللہ ون المسلیات ہم نے نمازیں پڑھی تو نے نمازیں نہیں پڑھیں ونان السلامات فوا اور ہم نے روزے رکھے تو نے روزے نہیں رکھے ون انفوا تو سننا اور ہم نے وضو کیے تو نے وضو نہیں کیے ون المت آف تک اور ہم نے صدقات خیرات کیے تو ہم نے سبخات نہیں دیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم حلف نہ بننا ان سفات پر اللہ نے ان کا غالب کروائے گا اور حضور نے فرمایا کہ ان نل اختلام دنیا کی مومن عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی ایک عورت بات ہے ہے رسول اللہ میرا آن اللہ کے راستے میں گیا اب مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں بھی اس کے برابر اضر لے لوں میں بھی اس کے برابر اضر لے لوں آپ نے فرمایا مسلی نولا تقادین بس ترین بدفرین الا تفترین حق تجر کے تو نماز پر بیٹھ مت رو کر مت کر ذکر کر اور چھوڑ مت جب تک کہ وہ واپس نہ آئے اس نے کہا ابا اسی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں ایسا کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ولدی نفسی بیدی ہی وقتی ماں طلاق امن عامل ہی اسداق کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم ایسا کرتی لے تو اس کے عمل کے اس میں حصوں کو ایک آدمی آتا ہے یارسول اللہ کئی فلی انداز ہو گئی سبھی للہ میرے پاس مال ہے میں چاہتا ہوں مال خرچ کر دوں اور اللہ کے راستے میں جانے والے کا پا پالو آپ نے فرمایا وما عالو کا کتنا مال ہے تیرا کا چھ ہزار حالات میرے پاس چھ ہزار آپ نے فرمایا مکان عدل نعمت فی سبھی اللہ تو سارا لگا دے اللہ کے راستے میں جو انسان سو رہا ہے اس کی نیند کا بھی نہیں پا سکتا اس کے امال تو کی نیند کے ادر کو بھی حاصل نہیں کر سکتا اللہ یہ اتنا اونچا راستہ ہے ایک صحابی سبو کی لڑائی سے واپس آتے ہوئے دیکھا حضور کے پاس اور دل میں خیال آیا یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا عبادت کروں گا اور بس بہت آئی اپنے مقصد سے ہٹنے کی بات سوچی حضور کے پاس آیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ نے کیا ارچاد فرمایا اس نے کیا پوچھا مجھے کوئی گناہ کی بات پوچھی مجھے پوچھا عبادت کروں گا یا بیٹھا رہوں گا یا اللہ اللہ کروں گا آپ نے کیا کروایا ہمارا بال یہود ولا نسرانی کیا کہتے ہو میں یہودیت اور نصرانیت کو لے کے نہیں آیا بلاس تو بلحلفیہ استمہ میں حلفیت کو لے کے آیا ہوں سیدھے راستے کو لے کے آیا ہوں آسان راستے کو لے کے آیا ہوں ولا مقام آدھا تمہارا اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا خیر من عمادت ہی سب عنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے تمہارا اللہ کے راستے میں ایک کڑی کھڑے ہونا ایک رواج دوسری رواج ملا نقام تم فی سب اللہ خیر من پیا نہیں سینا تمہارا اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہونا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر تیسری رعایت بھلا مقام و حد تم فی صبیل اللہ خیر من قیام ہی امر تمہارا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ساری زندگی عبادت سے بہتر چوتھی روایت بولا موقع فی صبیل اللہ خیر امن قیام للخر حضرت اسود ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ساری رات حضرت اسود کے سامنے شب قدر میں حفاظت کرتا رہے اس سے بہتر ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا میرے بھائی اور دوستوں یہ امبیا کا راستہ ہے اور امبیا کا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کہ ساری دنیا کے انسانوں کا درد کھا کے اور ان کے اندر دین کی محنت کرنا اپنی جان مال کی قربانی کو دے کر یہ محنت کرتے کرتے یہاں سے چلے گئے اللہ اپنا پڑوس نصیب فرمائے گا عام لوگوں کو دن میں دو دفعہ ملے عام لوگوں کو ہفتے میں ایک دفعہ ملا کرے گا اور ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مقصد بنانا سادقین بن گئے ان کو دن میں دو دفعہ اپنا دیدار کروایا کرے گا صبح بھی ملے گا شام بھی ملے گا صبح بھی ملے گا شام بھی ملے گا اور او اللہ پاک جو پہلی دفعہ اسے دیکھیں گے یا پہلی دفعہ اس کا دیدار ہوگا تو سب کے سب مضبوط حیران کہیں گے یا اللہ ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے آج اجازت دیجیے ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں اللہ فرمائیں گے سجدے دنیا میں ختم اور یہاں کوئی سجلہ نہیں ہے اور وہ ایسا نصرت کا منظر ہوگا کہ ہم حضور نے فرمایا ساری جنت کی نیتیں بھول جائیں گی اللہ فرمائیں گے واپس جاؤ واپس, واپس نہیں جائیں گے ہم واپس نہیں جاتے ہم تو آدمی کو دیکھیں گے ہم تو آدمی سے باتیں کریں گے ہم تو واپس نہیں گے اللہ فرمائے گا تو جانا پڑے گا جاؤ واپس واپس آئیں گے محمار روم اور یہ نعمت اللہ دن میں دو دفعہ ساتھ گا جب اللہ کے دیدار سے واپس آئے گا پیچھے سے آواز آئے یا اللہ اے اللہ کے دوست دیکھے گا فضا ہوا دو جاری کیا دیکھے گا ایک لڑکی کھڑی ہے جس پر ستر جوڑے ہیں اور جنت کے جوڑا ہر جوڑے کا رنگ الگ ہے اور ہر جوڑا ہر گھڑی میں ستر رنگ بدلتا ہے اور اس کے سر پہ تاج ہے اور اس کے جوڑوں کے اندر سے اس کا جسم چھن چھن کے بہر رہا ہے اور یہ مسکرا کے کیسی ہے امال کا فینا میں رکن آج تو میری ضرورت نہیں ہے وہ کہے گا من آ بھی من من ہنسی من ہنسی کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ وہ کہے گی این من اللہ کی بال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ جسا امباکام اللہ کے روز میں ان نعمتوں میں سے ہوں جنہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے چالیس برس ٹکٹ باندھ کے دیکھتا رہے چالیس برس اسے اور اس کے ماحول کو بہتر ادھر ادھر جو نیمتے ہیں خالی دیکھنے میں چالیس برس گزار دیکھتے تو میرے بھائی اور دوستو یہ ہے محنت کا میدان دنیا محنت کا میدان نہیں ہے اس کی کیا حیثیت ہے اللہ اکبر یہ ساری کائنات ساری دنیا ساری ساری دنیا آپ نے فرمایا منسان نسخ حوفی شاہر رمضان جس نے رمضان میں اپنے نفس کی حفاظت کی لمح شخی ہے مسکرن نشہ نہیں پیا لم سی ہے خفیہ کسی قسم کا کوئی گنا نہیں کیا لمح سی ہے موبائان اور کسی مون بے توان نہیں باندھا ان سفات کے ساتھ رمضان اگر گزار دیا تہورا اللہ رمضان کی ہر رات میں جنت کی شور و نکاح کرتے ہیں اور بنا رہ اور اس کے لیے ایک لہل بناتے ہیں بنولو سن موتی کا معا ہوا سرخ یاقوت کا اور کتنا پڑا لو لو منیا ہے لکانت کا مرغا سے دنیا اگر اس ساری یاد کو اس محل کے بیچ میں رکھا جائے تو جتنا اس دنیا میں بکری کا بڑا جگہ گرے ہوئے ہیں یہ ساری آپ کی ہماری دنیا اس محل میں اتنی جگہ گھیرے گی باقی محل اور یہ بلا محنت کا میدان ہو سکتی ہے کہ این ایک محل اتنا بڑا کہ ساری ساتوں زمینیں کونے میں آ جائیں تو میرے بھائی اور دوستو سبقت کا میدان یہ محنت کا میدان یہ جو اس میں آگے بڑھے گا وہ ہے آگے بڑھنے والا جو اس میں محنت کرے گا وہ ہے محنت کرنے والا خدا کی قسم موت کا اب فرشتہ آئے گا اور یہ محنت کر چکا ہے اور تھک چکا ہے اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے لا تحاط وہ اللہ تحسن فرشتے آئیں گے کہیں گے تم نیا راستہ چلنا چل سک چل چل چل چل